کیے جاتے ہیں تو یہ بتائیے کہ یہاں کس کس کو بتایا کہ کون سا مدد ہو رہا ہے وہ آج اٹھائے ماشاء اللہ چلیے آپ بتائیے دا کہ یہاں پر کون سا مدعا جو ہم نے لفظ پڑھا احیاء مدنی چینل کے ناظر میں سے سکرین پر بھی آپ اسے ملاحظہ فرما رہے ہیں تو یہ بتائیے کہ یہاں کون سا مددہ کون سا ہو رہا ہے یہاں علی زبر ہے تو علی بنتا ہوگا سہان کی مثال کھینچیں گے اب دیکھیں یہ جو جس کے آخر میں ان سب کے آخر میں کیا آیا تا لفظ کیا آیا تا اگر اس کو آپ مدری چرن کے ناظرین میں دیکھ رہے ہو تو خیرت مشیرت تنیست پوری اور مصیفت ارے تا بتائیے کلکلا میں تو ہے نہیں اسی لیے آواز یہاں پہ رک جائے گی کلکلا نہیں کریں گے کرے پاک کے نور سے منور ہونے کے لیے تجویز کے مطابق قرآن کے لیے اور علوم حاصل کرنے کے لیے فکر <تكار> مدینہ الحمد الحمدللہ رب العالمین وسلات والسلام علی سید اما بعد اماب فعز من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلیۃ والسلام سلام یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و علی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ میرے شیخت دریکت امیر اہل سنت آفتاب قادریت محتاب رضویت مولف فیضان سنت عاشق اعلی حضرت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابوال بلال محمد الیاس اختار قادری رضوی ضیاعی دامد برکات عالیہ اپنے رسالے بریلی سے مدینہ میں نقل فرماتے ہیں کہ سرکار مدینہ منورہ سردار مکہ مکرمہ صلی اللہ تعالی علیہ و علیہ وسلم کا فرمانے دلنشین ہے فرض حج کرو بے شک اس کا اجر بیس غزوات میں شرکت کرنے سے زیادہ ہے اور مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑنا اس کے برابر ہے سبحان اللہ میٹھے میٹھے استم بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین آپ کو سلسلہ مدرسۃ المدینہ بالغان میں مرحبا کہتے ہیں اپنے قاعدے مدنی قاعدے یہ ہاتھ میں لے لیجئے اور آج انشاءاللہ اللہ تبارک و ایک انتہائی اہم تختی انتہائی اہم سبق سبق نمبر بارہ یہ انشاءاللہ تبارک و ہم آج پڑھیں گے سبق نمبر بارہ صفحہ نمبر اکیس مدنی قاعدے میں اسے کھول لیں امید ہے مدنی چینل کے ناظرین نے بھی قاعدوں کو ہاتھ میں لے لیا ہوگا اور انتہائی توجہ کے ساتھ آپ نے آج کے سبق کو سننا ہے اور اسے یاد رکھنا ہے دیکھیے ہے انتہائی آسان انشاءاللہ شاء آپ اس کے لیے کوشش کریں گے تو یہ اچھے انداز سے آپ کو یاد ہو جائے گا آج کا جو سبق ہے وہ ہے نون ساکن اور تنوین کے قاعدے آج کا سبق کیا ہے نون ساکن اور تنوین کے دیکھیے آپ نون ساکن کو اس وقت اسکرین پر دیکھ رہے ہیں کہ نون بنا ہوا ہے اور اس پر کیا ہے جزم ہے کیا ہے جزم تو یہ کیا ہوا نون ساکن یہ کیا ہو گیا نون اور تنوین کسے کہتے ہیں آپ مجھے کون اسکرن پہ بتائے گا چلیے آپ بتائیے سر کہ تنوین کسے کہتے ہیں دو زبر دو زیر دو پیش کو تنوین کہتے ہیں سبحان اللہ اللہ کے ذکر کی نیت سے ہم نے سبحان اللہ کہا اور جب بھی ہم سبحان اللہ کہیں گے تو اللہ کے ذکر کی نیت ہوگی انشاء اللہ تو آپ نے یہ دیکھا کہ نون کے اوپر اگر جزم بنا ہو تو اسے نون ساکن کہتے ہیں اور دو زبر دو زیر اور دو پیش کو تنوین کہتے ہیں نون ساکن اور تنوین کے بعد یہ جو حروف تہجی ہیں الف سے لے کر یا تک اگر کسی کے بعد با آ جائے یا نور ساکن اور ٹرمین کے بعد با آ جائے تو وہاں کون سا قاعدہ ہوتا ہے تا آ جائے وہاں کون سا قاعدہ ہوتا ہے سا آ جائے تو وہاں کون سا قائدہ ہوتا ہے یا آ جائے وہاں کون سا قیدا ہوتا ہے نیم آ جائے وہاں کون سا قاعدہ ہوتا ہے تو اب یہ ایسا نہیں ہے کہ یہ انتیس ہرف حروف ہیں تو یہ 29 حروف کے کوئی 29 الگ قاعدے نہیں بلکہ یہ نون ساکن اور تنوین کے صرف چار قائدے کتنے قائدے ہیں چار قائدے ٹھیک ہے کتنے قائدے ہیں چار, چار, چار قائد آپ نے نون ساکن کو سمجھا کہ نون پر جزم ہے تو نون, نون ساکن کیا کہیں گے نون نون ساکن. ساکن. اور دو زبر دو زیر دو پیش کو کیا کہیں گے تنوین اس کے کتنے قاعدے ہیں چار, چار قاعدے ہیں کتنے قاعدے ہیں ٹھیک ہے مثال کے طور پر جیسے فار اگزامپل الجبرا کے اندر فارمولاز سکھائے جاتے ہیں ٹھیک ہے فارمولاز یاد کرتا ہے اچھا یوں جو ہے نا وہ انگلش کے اندر ٹینسز یاد کروایا جاتا ہے اردو کے اندر اس کے اردو اور عربی میں سیگے اور قاعدے یاد کروائے جاتا ہے تو اس طریقے سے یہاں یہ قاعدہ ہے ٹھیک ہے نا تو چار قاعدے ہیں اب پہلا قاعدہ ہے اظہار پہلے قاعدے کا نام کیا ہے اظہار آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پہ جو مدنی پھول اس تختی کے ابتدا میں ہیں آپ اپنے اسکرین پر بھی ملازہ کر رہے ہیں کہ نون ساکن اور تنوین کے چار قائدے ہیں سب سے پہلے کون سا ہے اظہار لفظ اظہار اسے آپ سمجھ گئے کہ یہاں پہ کچھ کیا کرنا ہے ظاہر ٹھیک ہے جیسے کہ مثال کے طور پر خوشی کا اظہار کیا ٹھیک ہے صحیح ہے اور خوشی کو چھپایا تو یہاں پہ ہم کیا کر رہے ہیں فی الوقت کیا کرنا ہے اظہار کرنا ہے اچھا اب کیا اظہار ظاہر کرنا ہے یہ بھی میں آرس کر دیتا ہوں آپ کو تو اس کا قاعدہ اور اس کی جو ڈیفینیشن ہے یہ مدری چینل کے ناظرین بھی اس وقت اسکرین پر دیکھ رہے ہیں پہلے قائدے کی کہ اظہار کی تعریف اظہار کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف حلقی میں سے کوئی حرف آ جائے تو اظہار ہوگا ٹھیک ہے نون ساکن یا تنوین کے بعد کس میں سے کوئی حرف آ جائے حروف حلقی میں سے کوئی حرف آ جائے تو وہاں کیا ہوگا اچھا یعنی نون ساکن اور تنوین میں غنہ نہیں کریں گے گننا کسے کہتے ہیں کہ ناک میں آواز لے جانا ٹھیک ہے نون کو چھپا کر پڑنا غنہ مطلب کیا نو چھپا کر پڑنا اور یہاں ہم نون کو کیا کریں گے ظاہر کر کے پڑیں گے لہٰذا اس میں ہونا نہیں ہوگا ٹھیک ہے اچھا اب حروف ہلکی کون سا ہے یہ آگے لکھا ہوا ہے حروف ہلکی چھ ہیں اور وہ یہ ہیں ہمزا ہین غین ہن کون کون سے آپ بھی دوہرائیے حمزا غین ہائن مدنی چینل کے ناظرین بھی ایک مرتبہ ہمارے ساتھ لیجئے دوہرا لیجیے پر یہ غین ہین ٹھیک ہے یہ چھ حروف حروف ہلکی میں سے ہیں اور نون ساکن یا تنوین کے بعد اگر حروف ہلکی میں سے کوئی حرف پا جائے تو وہاں پر کیا ہوگا سار ہوگا ٹھیک صحیح اب آئیے کچھ دہرائی کرتے ہیں ساتھ ساتھ میں دہرائی کا سلسلہ بھی جاری رہے گا یہ بتائیے کہ آج جو ہم سبق پڑھ رہے ہیں آپ عزت یہ ارشاد فرمائیے سبق کس کے متعلق ہے نون ساکن اور تنوین کے بارے میں سبحان اللہ اچھا آپ بتائیے کہ نون ساکن اور تنوین کے کتنے قائدے ہیں چھ قائدے نون ساکن اور تنوین کے کتنے قائدے ہیں چار قائدے چار قائدے کتنے قائدے ہیں ٹھیک ہے مدنی چینلے بھی کتنے قائدے ہیں چار قید اچھا اس میں یہ ارشاد فرمائیے کہ ابھی جو ہم نے قاعدہ پڑھا ٹھیک ہے آپ حضرت یہ ارشاد فرمائی کہ اس قاعدے کا نام کیا ہے اس قاعدے کا نام ہے اظہار سہارا اچھا اور اظہار کی تعریف کیا ہے یہ عضرت آپ ارشاد فرمائیے نون ساکین اور نون تنوین کے بعد نون تنوین نہیں نون ساکین اور تنوین کے بعد حروف ہلکی میں جائے تو وہاں پہ اظہار ہوگا صحیح یعنی اس پر گناہ نہیں کریں گے سبحان اللہ اچھا عضرت آپ یہ ارشاد فرمائیے کہ حروف حلقی کتنے ہیں اور کون کون سے ہیں حروف ہلکی چھ ہیں حمزہ سبحان اللہ تو یہ اپنے نے امید پہلا قاعدہ ذہن نشین کر لیا ہوگا میٹھے میٹھے استعمال بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین اگر آج ہم سبق کی ابتدا نہیں بھی کرتے اور یہ صرف قوائد یاد کر لینا یعنی آج کا ہمارا سلسلہ یہ قاعدہ یاد کرنے کا تو بھی یہ سمجھے کہ یہ غنی ہے کہ ہم نے اسے اچھے انداز سے یاد کر لیا تو ابھی الحمدللہ للہ آپ نے یہ سنا اسلامی بھائیوں سے کہ اس وقت جو ہم تختی پڑھ رہے ہیں نون ساکن اور تنوین کی ہے نون ساکن اور تنوین کے چار قاعدے ہیں جس میں سے آج ہم پہلا قاعدہ کون سا پڑھ رہے ہیں اظہار کا پڑھ رہے ہیں اور اظہار کب ہوگا ہمارے اسلامی بھائیوں نے بتایا کہ نون ساکن اور تنوین کے بعد حروف ہلکی میں سے کوئی حرف آ جائے تو وہاں پر اظہار ہوگا یعنی اس نا ن ساکن اور تنوین کے اندر غنہ نہیں کریں گے نون کی آواز پیدا ہوگی اس میں غنہ نہیں کریں گے اور حروف عل کی چھ ہیں حمزہ ہا غین ہا اچھا اب چونکہ مطلب چینل کے ناظرین بھی دیکھ رہے ہیں کہ اس تختیق کے اندر اظہار کے ساتھ دوسرا ہے اخفا کیا ہے دوسرا قاعدہ اخفا کیا دوسرا قاعدہ وہاں اظہار تھا ظاہر کر رہے تھے یہاں اخفا اقفا نکلے خفیہ سے یعنی چھپا تھا یعنی چھپا وہاں نیواز کو کیا کر رہے تھے یہاں کیا کریں گے نون کی آواز کو اب یہ قائدہ کم ہوگا اچھا تو یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ कि پر آپ کو نظر آ رہا ہے کہ نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف اخفا میں سے کوئی حرف آ جائے تو اقفا کریں گے یعنی نون ساکن اور تنوین میں غنہ کر کے پڑھیں گے حروف اقفا پندرہ ہیں اور وہ یہ ہیں تا سا جی ڈال رال زا سیل شیل سعد فا راف اور کاف اب آپ یو سمجھیے کہ دو قائد ہیں اور ایک دوسرے کے اپوزٹ ہیں ٹھیک ہے اظہار میں گننا نہیں کرنا اقفا میں گننا اظہار میں نون کو ظاہر کرنا میں نو اچھا اب آپ اس وقت کے لیے صرف آپ اسلام بادی اور مدنی چینل کے نظرے میں انتہائی توجہ رکھیں آپ ابھی کے لیے صرف اتنا یاد کر لیں کہ اگر نون ساکن اور تنوین کے بعد حروف ہلکی میں سے کوئی لفظ آ جائے تو وہاں کیا ہوگا ذرا مل کے دہرائیے اور اس وقت صرف اس اسٹیج کے لیے صرف یہ آج کے قاعدے کے لیے اتنا یہ یاد رکھ لیں کہ اگر حروف نون ناکین اور تنوین کے بعد حروف ہلکی کے علاوہ کوئی لفظ آ گیا تو وہاں کیا ہوگا ابھی یہ یاد کر لیں حالانکہ اقفا کی درست تعریف اور حروف اقفا یاد کرنے کا درست طریقہ یہ ہے نون ساکن اور تنوین کے بعد حروف حلقی کے علاوہ حروف یارملون یا را میم لام واؤ نون حروف یارملون جو ہے یہ اسی جس کا یہ لفظ بنا ہوا ہے اسی کے یہ الفاظ ہے یا را میم لام وا نون اس کو جوڑ دیں تو کیا بن جائے گا یارون ٹھیک ہے تو حروف حلقی حروف یرملون اور حرف باغ کے علاوہ جتنے حرف بچتے ہیں وہ کون سے ہیں حروف <وصف> एخفا, اخفا. اخفا. لیکن اس وقت آپ نے کیا یاد رکھنا ہے کہ اگر نون ساکین اور ترمیم کے بعد حروف ہلکی میں سے کوئی لفظ آ جائے تو وہاں پر کیا ہوگا اور اگر حروف ہلکی کے علاوہ کوئی لفظ آ جائے تو وہاں پر کیا ہوگا اظہار میں گننا نہیں کریں گے اقفا میں گننا اتنا آپ نے یاد رکھنا ہے اب آئیے ہم تختی کو شروع کرتے ہیں ان شاء اللہ جب یہ آپ پریکٹیکل پڑھیں گے تو آپ کو کہ یہاں پہ کون سا قاعدہ ہو رہا ہے اور کیوں ہو رہا ہے ٹھیک ہے ان شاء اور یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ رحمان رحیم نیم نیر من مین نور زبر امزا زبر من این ا جی زبر جا زبر جا من, من, من لو زیر تو میٹھے میٹھے اسکام بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین بالخصوص تو رکھیں انشاءاللہ شاء بھی ہمارے اسکام بھائی قواعد بھی انشاءاللہ بتائیں گے حضرت سب سے پہلے آپ ارشاد فرمائیے کہ یہاں پہ نون ساکن ہے یا تنویر ہے نون ساکن ہے ٹھیک ہے نون ساکن کے بعد کون سا لفظ آ رہا ہے یہاں پہ حرف کون سا آ رہا ہے حمزہ حمزہ کس روپ میں سے ہے ماشاء ماشاءاللہ اب بتائیے یہاں قاعدہ کون سا ہوگا اظہار اظہار کا قاعدہ کیا غنہ کریں گے اس میں نہیں کریں گے سوال لگے گا ٹھیک ہے تو یہ اس طرح ہم ایک ایک حرف کو پڑھتے رہیں گے پر یہ مین من مین یہ دیکھیں ہم نے یہاں پہ غنہ نہیں کیا اگر غنہ ایسے کر دیں گے مین اجلن تو یہ غلط ہو جائے گا یہ طریقہ کار غلط ہے درست کیا ہے مین اجلن اب دوسرا لفظ مین ہا دن مین امید ہے ہجے کا طریقہ کار ہمارے مدنی چینل کے ناظرین بھی سمجھ رہے ہوں گے اس لیے ایک لفظ کی میں نے ہجے کی اور اس کے بعد اب میں اسے روانی سے پڑھا رہا ہوں ٹھیک ہے مین ہاد مین آپ ایک ساتھ سب کہ یہاں نون ساکن ہے یا تنین ہے یہاں نون ساکن ہے اور یہاں نون ساکن کے بعد ہا ہے جو کہ حروف ہلکی میں سے ہے ماشاء یہاں پہ اظہار کا قاعدہ ہوگا اور یہاں نون ساکن میں غلّہ نہیں کریں گے من ہاد مین ماشاء اللہ مین قل مین مین قل مین دیکھیے آئین اس کے مقرد زیادہ ہو اور خوف موٹا مین من منف من من جی اگر آپ ایک شاید فرمائیے کہ یہاں پہ نون ساکن ہے یا تنوین ہے یہاں پہ آ, نون ساکن ہے थी. اور اس کے بعد ہے حروف ہلکی میں سے ہے ماشاء اللہ تو یہاں پہ اظہار کا ہوگا قاعدہ سہان لا منا نہیں کریں گے سبحان اللہ آگے بڑھیے من حکیم مین حکیم ہاں جی اضا ابھی یہ جو لفظ ہم نے پڑھا اس کے اندر حضرت آپ ارشاد شخص کہ یہاں کون سا یہ سب سے پہلے بتائیے نون ساکن ہے تنوین ہے نون ساکن ہاں ماشاءاللہ اس کے بعد کون سا ہر فراہم ہار ہے جو کہ حروف ہلکی میں سے ہے ماشاء یہاں پر اظہار ہوگا اس میں گنڈا نہیں کریں گے اب آئیے من غفور من من من غفور غفور غفور غین جی عدل آپ رشت حضرت کہ یہاں پہ نون ساکن ہے یا تنوین ہے نون ساکین ہے ماشاءاللہ اس کے بعد ارپ حلقی میں سے یہاں پہ غین آ رہا ہے ماشاءاللہ اس پر گنہ نہیں کریں گے اس کو اظہار کر کے پڑھیں گے اس کو ظاہر کر کے پڑھیں گے اور قاعدہ کون سا ہوگا قاعدہ اظہار کا سبحان اللہ ماشاءاللہ آگے پڑھتے ہیں مین ہاؤ मिन مین या देखिए فن مین یا دیکھیے حروف ہے لی, لی کیا حروف ہے لی, لی کچھ تھوڑا پچھلی بھی دورہ اس ساتھ میں چلتی رہے نا مدنی چینل کے ناظر میں امید ہمارے ساتھ ہوں گے اور ان قواعد کو جان رہے ہوں گے اس کے لیے بہت مشق کر رہے ہوں گے ان شاء اللہ میں امید کرتا ہوں پڑھیے مین ہاؤ من ہاؤن کون سا ہوا؟ یہ بتائیے کہ نون ساکن ہے تنویر ہے نون ساکن ماشاءاللہ نون ساکن کے بعد خواہ آ رہے سیروں کے حروف ہے ہلکی میں سے ماشاءاللہ یہاں پر اظہار کا قاعدہ ہوگا یعنی گناہ نہیں کریں سبحان اللہ اب آگے دیکھیے اب آپ بتائیے سر کہ یہاں پہ نون ساکن ہے یا تنوین ہے یہاں پر نون ساکن ہے ماشاء اللہ اس کے بعد حلف تا ہے جو حروف ہلکی میں سے نہیں ہے ماشاء اللہ جو حروف ہلکی میں سے نہیں ہے ٹھیک ہے تو یہاں کون سا قاعدہ ہوگا یہاں پر اس اخبا کا قاعدہ ہوگا اور اور یہاں پر نون بل غنہ کریں گے سبحان اللہ اس لیے ہم نے کس طرح پڑھا فمن پڑا اچھا اس سختی کے اندر جو حروف ہلکی میں سے نہیں ہے وہ کون سے حروف اقفا کون سے حروف ٹھیک ہے تی بھی ساتھ میں کہہ دیں کہ حروف ہلکی میں سے نہیں ہے بلکہ حروف اقفا میں سے ہیں ٹھیک ہے اور یہاں قاعدہ کون سا ہوگا اقفا کا ہوگا چلیے آگے پڑھتے ہیں من سماروتن من سماروتن من سماروتن من آپ رشت سنوائیے کہ یہاں پہ کون سا قیدا ہوگا سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ نون ساکن ہے یا تنوین ہے یہاں پر نون ساکن ہے ماشاء اللہ اور نون ساکن کے بعد فا ہے کہ جو حروف اظہار نہیں ہے حروف ہلکی میں سے نہیں حروف ہلکی میں سے نہیں ہے حروفے اکفا ہے ٹھیک ہے یہاں پر اکفا کا قاعدہ ہے یہاں پہ نون کو غنہ کریں گے نون میں غنہ کریں گے من ہونا من گی ان کے لیے تو میٹھے میٹھے چند بھائیوں اور مدری چینل کے ناظرین آج آپ نے یہ دو چتر دو لائنیں یہ پڑھی ہیں اور ہم نے اسے بہت اچھے انداز سے یاد رکھنے کی کوشش کرنی ہے اس کے اندر اظہار کے بھی حروف ہے اور اس کے اندر اخقا کے بھی, دولت بھی دولت ہر دولت حروف دولت دولت ہے آخر میں اس کو یوں سمجھے کہ میں اس کا خلاصہ پیش کرتا ہوں کہ نون ساکن اور تنوین کے قاعدے ہم نے آج سیکھے نون ساکن اور تنوین کے کتنے قاعدے ہیں جس میں سے آج ہم نے کتنے سیکھے پہلا قاعدہ کون سا ہے اور روف ہلکی کتنے ہیں چھ ہے کتنے ہیں کون کون سا دوہرا ذرا دیکھیں حرف کو پڑھتے ہوئے اس کو پورا ادا کرنا ہے آئین غل ٹھیک ہے اچھا اور دوسرا ہم نے قاعدہ کون سا پڑھا کا اور اس کی تعریف کیا ہے کہ نون ساکن اور تنوین کے بعد اگر حروف اقفا میں سے کوئی ہر جائے تو وہاں کیا ہوگا ہوگا اچھا اظہار میں غنہ نہیں کریں گے ایکفا میں غنہ کریں گے اور اخفا میں نون کو چھبا کر پڑے گا ٹھیک ہے کس کس طرح پڑیں گے نون کو چھبا کر پڑے گے اور ابھی کے لیے ہم نے یاد رکھنے کے لیے صرف کیا ہم نے سیکھا ہے کہ اگر حروف ہلکی کے علاوہ کوئی لفظ آ جائے تو وہاں پر کون سا گاڑا ہوگا یہ ابھی کے لیے ٹھیک ہے ٹھیک ہے فور د ٹائم بینگ چھ ہو جائے کہ اس وقت ہم نے یہ سیکھا ہے کہ اگر روف ہلکی حمزہ ہا عئین ہا غین خا اس کے علاوہ کوئی لفظ آ جائے تو ہم اس وقت یہ کہیں گے کہ یہاں پہ اقفا ہوگا اور اس کے بعد اس کی تفصیل انشاءاللہ اگلے سلسلوں میں ہم سیکھتے رہیں گے انشاءاللہ <دو جل> شاء اللہ تو یہ دیکھیے آسان ہے زیادہ مشکل نہیں ہے اس میں تھوڑی توجہ دینی ہے اور پابندی کے ساتھ مدری چینل کے ناظرین اس سلسلے کو دیکھتے رہیں تو ان شاء اللہ تعالیٰ یہ آپ کو اچھی طرح ذہن میں بیٹھ جائے گا اللہ تبارک اللہ پتل اللہ پتل ہمیں تلفظ کے ساتھ قرآن مجید فرقان حمید پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ آمین بجا صلی اللہ علیہ وسلم ہر اسلامی بھائی اپنا ہی ذہن بنائے مدنی چینل کے ناظرین بھی مدنی مقصد دوہرائے کہ مجھے اپنی اور لوگوں کی اصلاح کی کوشش, کوشش کرنی ہے انشاءاللہ جو جلد. اپنے اصلاح کی کوشش کے لیے مدنی نامات پر عمل اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کے لیے مدنی قافلوں میں سفر کرنا ہے اے انشاءاللہ شاء اللہ اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں اے دعوت اسلامی دلد. تیری دھوم مچی ہو اب آئیے سورت الملک کی تلاوت سنتے ہیں الرجیم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على قول شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليضيوركم أيكم أحسن أملا وهو العزيز الوفود الذي خلق السماوات السباق ما ترى في خلق الرحمن من تفاو فرجع المصر هل تراني من قدور ثم اذع البصرك وتين يطلب إليك البصر خاطئا وهو حسين ولقد زيّلنا السماء الدنيا بمصابحة وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا له الأزاب داعين وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم هل هم باقون في فيها سمعوا لها شميقا وهي تقول تجاد تريز من الغريم كلما انقياقها فوتوا سالم الخسنتها قالوا لو لم نسمع او نقيما ما كنا في اصحاب الجنه فاعترفوا بالذنب فصوحا الصني يصحا في السعين ان الذين يشكرون ربهم بالغيب لهم مغفرته واجر كبير به خلق وهو اللطيق الخليل والذي جعل لكم الأرض ظنوا لأمر شرحي مناتبها ركضوا من رسله وإليها النشور أأمرتم ما في السماء أن يسف بكم الأرض وإنها يتمون أأمرتم ما في السماء أن يرسل عليكم حاحبا فستعلمون كيف ندير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان ندير أولم يروا إلى طيب قوبا صاد ويقبب ما يمعبهن إلا الرحبان إنه بكل شيء بصلصير أما من هذا الذي هو الجميع وَلَا من هذا الذي هَذَا الَّذِي يَرْزُقُ قَوْمًا أَمْ سَجَّرِ قَوْمًا بَل لَّجُّوا فِي نُفُورٍ وَنُفُورٍ أَفَمَن يَمْشِي, يمشي مُكِبًّا من يمشي سمسياً على حراط مستطيل قل هو الذي أنشاك وجعلنا المصفح والأبصار والأبئي دهده قليلاً ما أشكرون قل هو الذي درأكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون مدى هذا الوعد إن كنتم صادقين وعين الله إنما أنا نذير مبين فلما رأوا حوة أسيئة وجوه النذين كفروا وقين هذا الذي كنتم به تدعوه قل أرأيتني أهل جني الله ومن من معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قُلْ هُوَ الرَّحْمَنُ وَأَمَنَاءُ بِهِ وَعَلَيْهِ تَوَكَّلَ فَاعْلَمُوا مَنْ هُوَ ضَلَّ لِلنَّذِيرِينَ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَصْبَحَ مَاؤُكُمْ غَوْرًا فَمَنْ يَأْتِيكُمْ بِمَاءٍ مَّعِينٍ اللَّهُ أَعْلَمُ مَا تُنَادُونَ لَهُ صَدَقَ اللَّهُ بسم الله رب العالمين والصلاه والسلام على سيد المرسلين يا رب مصطفى و فعل مصطفى عز وجل وصلى الله تعالى عليه وسلم ہماری ہمارے والدین کی اور ساری امت کی مغفرت فرما یا اللہ اس مدرسۃ المدینہ بالغان میں شرکت ہماری شرکت کو قبول فرما یا اللہ جسے تو چاہتا ہے اس کا صدقہ ہماری جو بھی غلطیاں کوتاہیاں ہو گئیں اسے معاف فرما دے بولا ہمیں طلف اس کے ساتھ قرآن مجید فرقان نے حمیر پڑھنے والا بنا دیا اس معاملے میں ہماری مدد فرما ہمیں ان قواعد کو ذہن میں رکھنے کی توفیق عطا فرما برائے کریم یار ہمر راہمی جتنے اسٹائب یہاں پر حاضر ہیں اور مدنی چینل کے ناظرین امرسد دعا میں شامل ہیں سب کی تنگ دستیاں قرض قرضداریاں ناچاکیاں قدم بازیاں پریشانیاں بیماریاں بے اولادیاں دور فرما فرماتا سب کے روزی روزگار دکانوں کارخانوں مکانوں کمائیوں میں وسعتیں برکتیں نصیب فرما لام نام سب کی جان مال عزت آبرو ہم سب کے ایمان کی فضل جس کسی نے بھی دعا کے واسطے یا رب کہا کر دے پوری آرزو ہر بے خسو مجبور کی وسلم و تسلیمہ صلی محمد صلی اللہ علیہ الحمد اللہ